سم بالخن میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹنے والے ستاروں کی باس بادل موت اور قیامت کے دن جزا و سزا کا جو عقیدہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے جب تک کوئی شخص قرآن کریم کے کلام الہی ہونے پر ایمان نہیں لائے گا اس عقیدۂ باسبادل موت کو بھی تسلیم نہیں کرے گا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آئندہ آیتوں میں متحرک و جامد اور ظاہر و پوشیدہ ستاروں کی نیز رات اور صبح کی قسم کھا کر انسانوں کو یہ باور کرایا ہے کہ یہ قرآن جس میں بعض بادل الموت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے وہ کسی انسان کا نہیں بلکہ رب العالمین کا کلام ہے جسے جبرائیل امین نے خاتم النبیین پر اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان ستاروں کی قسم جو دن کے وقت چھپ جاتے ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ پانچ مشہور ستارے زحل مشتری مریخ زہرہ اور عطارد ہیں فرہ کا قول ہے کہ یہ پانچوں ستارے آفتاب نکلنے کے بعد اسی طرح چھپ جاتے ہیں جس طرح ہرنیاں غاروں میں چھپ جاتی ہیں لغت کی کتاب اس میں الخنس تمام ہی ستاروں کو کہا گیا ہے اس لیے کہ دن کے وقت سبھی چھپ جاتے ہیں یہ ستارے آفتاب و محتاب کے ساتھ چلتے رہتے ہیں اور آفتاب کی روشنی کے نیچے چھپے بھی رہتے ہیں اور رات کی قسم جب وہ دن کو پیچھے چھوڑ کر آگے آ جاتی ہے اور ہر چیز پر اپنی سیاہ چادر ڈال دیتی ہے اور صبح کی قسم جس کی روشنی پھیلتی جاتی ہے یہاں تک کہ پورا دن نکل آتا ہے بے شک وہ قرآن جو انسانوں کے سامنے باس بادل موت کا عقیدہ پورے شرح و بست کے ساتھ پیش کرتا ہے اسے اللہ کے معزز و مکرم رسول جبریل روح الامین نے اپنے رب کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے وہ جبریل امین جنہیں ان کے رب نے ایسی زبردست قوت عطا کی ہے کہ کوئی انسان یا جن ان کے پاس موجود وہی ان سے نہ چھین سکتا ہے اور نہ ہی اس میں کوئی نقص و اضافہ کر سکتا ہے جیسا کہ صورت النجم آیت پانچ میں آیا ہے علامہ شدید القوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قوت والے فرشتے نے سکھایا ہے اور وہ روح المین فرشتہ عرش والے کے نزدیک بڑا اونچا مقام رکھتے ہیں اور آسمانوں میں رہنے والے سبھی ان کی بات مانتے ہیں اور وہ اپنے رب کی وہی اور اسرار رسالت کے بڑے ہی امانت دار ہیں